بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے سامنے گزشتہ سبق میں بتایا تھا کہ باب ال کے متعلق دو مسئلے ہیں کہ کے کے اعتبار سے ایک کے بیت کے اعتبار سے کلیماتِ اذان کتنے ہیں کون کون سے مسالک ہیں امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک انیس کلمات ہیں اور امام مالک حسن بصری اہل مدینہ وغیرہ کے ہاں سترہ ہیں اذان صاحب کلیمات کلیماتِ اذان اور احناف کے ہاں احناف اور حابلہ یعنی امام احمد بن حنبل اور امام اعظم و غنیف الرحم اللہ کے نزدیک اذان از کے تلبات کتنے ہیں پندرہ ہیں بقیہ تفصیل آپ کے سامنے آ چکی تھی پھر کیفیت کے اعتبار سے کیا ہے تو بعض کے نزدیک شروع میں ابتدا میں جو تقریر چار مرتبہ وہ چار بار نہیں ہے بلکہ کیا ہے دو مرتبہ ہے جیسے کہ امام مالک حسن بصری رحم اللہ اداس کا مسئلہ تھا اور شروع میں تقریر چار مرتبہ ہے اہناب الابلہ شواف جمول کا مسئلب تھا اور پھر یہ کہ شاہ رطین میں ترجیح ہے کہ نہیں اس کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے کیا تھا کہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے حضرات یعنی امام مالک بھی امام شافی رحمۃ اللہ علیہ وی اور اہل مدینہ السلم بصیر محمد بن النصیرِ عطاب نبی رباع اللہ علیہ علی کے شاہ ردین میں ترجیح بھی ہے تاہم ہم نے پھر مجموعی اعتبار سے بتایا تھا آپ کو دو مسئلے واضح ہوتے ہیں کہ ایک یہ کہ کلمات اذان کے ابتدا میں کلمات جو تقبیر کے کلمات ہیں وہ چار بار ہیں یا دو بار ہیں ایک مسئلہ یہ ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ شادتین میں ترجیح ہے کیا نہیں ہے تو ترجیح والے مسئلے میں ہم نے مؤخر کیا ہے اس سے ہم نے کوئی بحث مزید نہیں کی جبکہ پہلے والے مسئلے سے کلمات اذان کے حوالے سے ہم نے بحث کی ہے کہ برائے کلمات جو تقبیر کے ہیں وہ کتنی مرتبہ ہے چار مرتبہ ہے شباب کے, ہاں، کے ہاں اور دو مرتبہ دو مرتبہ اس میں ان حضرات کا مستقل بھی مطلب محضہ کی روایت ہے جو دو سنتوں کے ساتھ آئی ہے آپ کے سامنے ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے جو مخالف ہیں یعنی رحمت اللہ، امام شاہ رحمتہ امام علیہ خود فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے سکھلائی ہے مجھے اذان وہ ایسے ہے شروع میں چار تقبیر کا تذکرہ ترجیح ترجیح والی بات بھی ہے لیکن چونکہ ہم اس سے بحث نہیں کر رہے اس مسئلے میں پہلے والے مسئلے میں صرف پہلی بات گا کلمات یا پہلے میں چار مرتبہ کیا ہے اور پھر آخر میں آپ کو اگلی دلیل بتائی تھی تو دو دریلیں مخالفین کی ایک حدیث اور ایک عقلی دلیل عقلی دلیل, دلیل, دلیل, دلیل, دلیل آپ کو یہ بتائی تھی کہ خزان کے کلمات کی دو صورتیں جن کو دوہرایا جاتا ہے یعنی ان کو دوبارہ تذکرہ آتا ہے اور بعض کلمات کے مات وہ ایک ہی بارکرہ ہے ان کو دوبارہ دہرایا نہیں جاتا تو جو کلمات دوبارہ نہیں دہرائے جاتے ان کے بارے میں اصول کیا ہے کہ وہ دو دو مرتبہ کہے جائیں گے جیسے خیال فلاح ہے خیال فلاح ہے کیا شاز محمد رسول اللہ ٹھیک لیکن جو کلمات بار بار دہرائے ہیں جیسے کہ تقبیر ہے شروع میں بھی تقبیر ہے اور پھر جا کر آخر کے پہلے بھی, بھی تقبیر ہے تو ہے اشر اللہ ان کے بارے میں جتنی تعداد میں ازان کے پہلے حصے میں ہوگی اس کا نصف آخر میں آئے گی اس کا نصف کلم اذان کے آخری حصے میں جب کبھی بھی دوبارہ اس کا تذکرہ ہوگا تو اس کا نصف ہوگا آپ میرے اتفاقی چیز کو ذکر کرتے ہیں سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اشد اللہ الہ اللہ جو ہے پہلے ٹھیک ہے وہ اشد اللہ الا جو کلم توہیر ہے یہ پہلے میں کیا ہے دو بار ہے اور پھر آخر میں جا کر ایک بار ہے اس میں سب کا اتفاق ہے ٹھیک تو لہذا آپ جو اختلافی چیز ہے اس کو بھی پر معمول کریں گے سب مانتے ہیں کہ اذان کے آکر میں جو تقریر ہے وہ دو ہی مرتبہ ہے سب کا اتفاق ہے اللہ اکبر اللہ اکبر دو بار ہی کہیں گے البتہ اختلاف کس میں ہے شروع میں لہذا پہلے والے مسئلے پر تیاد کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آخر کا ڈبل شروع میں ہونا چاہیے یعنی شروع کا کیا سنگل کہاں ہونا چاہیے آخر میں تو آخر میں جب دو بار ہے شروع میں کیا کا کا تقاضہ کیا ہے کتنی بار ہونا چاہیے چار بار ہونا چاہیے لہٰذا یہ تقریب بھی آپ کے سامنے رکھی ہے ٹھیک ہے کہ نہیں चلی. کتاب الصلا ان ترکیبیں آپ اس کی کر سکتے ہیں کتاب الصلاحی کتاب الصلاح مزا مضافل خبر ہو خاضہ مبتدا ٹھیک ہے کہ نہیں کیا کتاب الصلاح مبتدا ہو اور ہاذا خبر محروف ہو مزافل مبتدا اور تیسری ترکیب کتاب صلاحی منسوخ پڑھ کے کتاب ٹھیک ہے باب الاز نے کئی اور وہاں بتا چکا ہوں کہ کیوں باب الاز ہیں گزشتہ سبق آپ کے سامنے آ چکا ہے تحمیل صنعت بتا ایک ہی روایت ہوتی ہے اس کو مختلف صنعتوں سے ذکر کیا جاتا ہے اور اس کے لیے حال آتے ہیں ہاں کے لیے ہوتا ہے تحمیل صنعت کے لیے ہوتا ہے اتنا عرصہ یہی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں کہ اہٰذا کل کی عبارت بھی گزر چکے ہے پہلی کی روایت کو دیکھیے کہ اب عن عن عبد عن اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ, وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سکھلائی جیسے کہ تم اذان دیتے ہو ابھی یعنی اس وقت جو ازان دی جا رہی تھی طالبان کہ شروع میں کیا ہے کلمات آبی اذان دو بار کہے جا رہے تھے آگی یہی آزان ہے پوری کی پوری آپ کے سامنے اللہ اکبر اللہ اکبر اس میں اللہ اکبر کیا ہے دو ہی مرتبہ اور شہادت نے یہاں پر ترجیح دی ہے یہی اسی طریقے سے, سے سنی جی دوسری دور آپ کو کہا تھا کہ حضرات کی دہلی ہیں کن حضرات کی دہلی ہے یہ والی روایتیں امام مارے ٹھیک ہے محمد ابن شری حسن سری تربیت پائی تربیت میں ہے کس کی فروش میں ہے ابو محضہ وہ کہتے ہیں کہ ابو محضورہ نے مجھے خبر دی اعلیٰ ابو محضورہ تھا یہ یہ کیا ہے لڑکے تھے بھی پروش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے آزم تو فکن تو صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا ف الخا علیہ بنسی تو مجھ پر کیا ہے خود انہوں نے کیا ہے, دین اللہ الاول پھر انہوں نے کیا ہے یہی ذکر کی یہاں جی پر اللہ اللہ اللہ حدیث کو لیا جو رائے مختلف کہا ہیں ہے اس طرح ہیں، ہیں کہ مناسب ہے جس کے اللہ, وقال اللہ وقال دو بار تو با قومن سے کون کون سے؟ امام مالک محمد حسن بشری اور اچھا جی وکال قرمہ کی مؤ نے اور دوسرے اذان نے مخالفت کی ہے دو مقامات پر احدما ابتداء الاضان ان دو مقاموں میں سے پہلا مقام کون سا ہے ابتدائی اذان میں نے بتایا تھا کہ دو مقامات کون سے ہیں ایک ہے ترجیح والا اور پہ پہ پہلا کون سا ہے یہ ابتدائی ازامی چار مرتبہ ہے یا دو مرتبہ ہے اور دوسرا کون سا ہے ترجیح والا اس حدیث میں ظاہر ہے ترجیح کا تذکرہ نہیں ہے میں نے دو مقامات پر اختلاف کیا ہے. پہلا مقام کون سا ہے ابتداء الاذان افزان ہے ابتدائی حصہ وخال امام شاہ امام اعظم امام احمد اور سب سب کی ابتدا فقار یہ حضرات کہتے مراطا ہے کہ اذان کے شروع میں کیا کہا جائے اللہ اکبر اللہ مرتبہ دو دہینے ان حضرات کی ان یعنی مخالفین کی ایک خود ابو مقبوضہ کی روایت ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھلائی آگاہ مجھے سکھلائی تو اب پتہ چل رہا ہے کہ جو سکھلائی ہے تو ظاہر ہے اس میں زیادہ تاخیر ہوگی کہ آپ نے خود سکھلائی ہے ٹھیک اس میں وہ جو تذکرہ کر رہے ہیں وہ شروع میں چار مرتبہ تذکرہ کر رہے ہیں ایک یہ ہے اور دوسری آخری کہتے وقت کا وہ اس مذہب میں اس مسلک میں استدال کرتے ہیں ع یہ نہیں ہوکرا رحمان ابو قالا حدثنا عبد الطالب بن مسلم الصفار قال حدثنا حماد بن يحيى قال حدثنا عامر الأحول قال حدثني مصل من عبد الله بن محير بن ان ابا محذوره رضي الله تعالى عنه تحدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم ابو محذره رضي الله تعالى کیا ان کو جن کو یعنی کتنے یہی مارس کلے دلی رحمۃ اللہ کیل کر بنے گی ہے اس سے ہم بحث نہیں کر رہے ہم صرف بال الوقت بقیہ اذان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ویسے ہی ذکر کی جیسے کہ وہ باپ کے شروع میں پہلی آزاد ذکر کی وہ آزاد آپ کے سامنے پوری آ چکی ہے جی پھر اسی حدیث وبه قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا مسد نجاوده قال حدثنا عمام ح يعني اي تحميل قال حدثنا محمد بن حلهما قال حدثنا محمد بن, العوقي بن سنان العوقي جاء ايه قال حدثنا عمرو ح اي تحميل قال حدثنا ابن ابي قال حدثنا ابو الوليد و ابو عمر الحاذي صحيح قال حدثنا حمام ثم ذكروا مثله باسناده ففي هذا الحديث ان يقول في اول الاذان الله اكبر اربع مرات ٹھیک يقول في اول الاذان ان اپ نے ابن محمره نے هذا القول عندنا اصحى تو ہماری نظر و فکر میں یہ قول ہمارے نزدیک دونوں قولوں میں سے زیادہ صحیح کون سا والا پول دو قول ہیں کہ ابتدائی اذان میں تقریر دو مرتبہ یا ابتدائے اذان میں تقریر چار مرتبہ تحاوی فرما رہے ہیں یہ جو دو قول گزرے ہیں ان میں سے یہ والا دو پول ہے پکا ہاں القول یہ بنے چار تقریروں والا ہمارے اثر الکول کیا ہے دونوں قولوں میں سے زیادہ صحیح فول ہے نظر کے اندر اب عقلی دلیل دیکھیے صرف ترجمہ کروں گا آپ کے سامنے آ چکی ہے کیا ہے اکلی دلیل کہ آزان کے کلمات کی دو قسمیں ہیں دو صورتیں ہیں بعض وہ کلیمات جو دہرائے جاتے ہیں بعض وہ جو وہرائے نہیں جاتے ٹھیک جو دہرائے نہیں جاتے وہ تو دو ہی دو بار کہے جائیں گے وہ کلمات اور جو کلمات دہرائے جاتے ہیں تو ان میں جو افتدامے آ رہے ہیں جتنی تعداد میں ازان کے پہلے, پہلے میں آغاز میں آئے گا اس کا نصب آخر میں ہوگا جتنی تعداد ازان کے آخر میں ہوگی اس کا ڈبل اذان کے شروع میں ٹھیک ہے کہ نہیں ازان کے شروع میں تقبیر اذان کے آخر میں تقبیر جب دو بار ہے تو اذان کے شروع میں کتنی ہونی چاہیے چار بار ہونی چاہیے اذان کے آخر میں کل میں تو ہی لا الا ایک بار ہے تو تشاہد میں یعنی شہادت میں, اللہ اللہ میں کچھ بار بار کلمات تو وہ جوہرائے جاتے ہیں رد یوردو دوہرانا بار بار لوٹانا بار بار پڑھنا ماں اگر تو دو وہ جو دہرائے جاتے ہیں تو مقامات جی جی بالکل اصول یہی ہے نا کسی کے لیے نہیں ہے سب کے لیے جو جو کلمات دہرائے جاتے ہیں وہ شروع میں ڈبل ہوں گے اور آخر میں کیا ہوں گے سنگل ہوں گے بس تو شروع کا نصب آخر میں ہوگا اور آخر کا ڈبل شروع میں ہوگا بس اتنا سا اصول ہے چاہے کوئی بھی کلمہ ہو دو تو دو بار دہرایا جاتا ہوں تو ایک آخر الہ الا اللہ ہے صرف کلمہ تو نہیں تو, تو ہے نا اللہ الہ الا اللہ ہے کہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ ہے نا آخر میں وہی کلمہ تو, ہی تو ہی آ رہا ہے کہ باد مقامات دہرائے جاتے ہیں میرے ممبئی بہت ہے اور بادرائے نہیں جاتے ہیں انما نمایق فی مؤدین واحد وہ صرف ایک ہی جگہ پر ذکر کیے جاتے ہیں ام ممایو رفیع مؤدین واحد جو صرف ایک ہی جگہ پر ذکر کیے جاتے ہیں ولا وقر اور ان میں تقرار نہیں ہوتا اور والفلاح و الفلاح جیسے کہ حیال فلاح اور حیال فلاح ایک ہی جگہ پر ان کا ذکر ہوتا ہے فلاح یونادا بل واحد دنوں مر رہتا ہے تو ان کو پکارا جائے گا پڑھا جائے گا ہر ایک کو دو مرتبہ تو جو کلمات دہرائے نہیں جاتے ان کو کتنی مرتبہ پڑھا جائے گا فضالی کے واخر ہر ایک مرت ہے دو مرتبہ پر اب تو کلمہ شہادت ہے تو کا جو کلمہ شہادت ہے یہ ذکر کیا جاتا ہے دو جگہوں میں, میں, یعنی اللہ اللہ میں, میں بھی بالکل آخر لہذا اللہ اللہ فی ازان کے شروع میں اس کو کیا ہونا چاہیے جبل ہونا چاہیے فیوسنا فِي أَوَّلِهِ ہی دو بار ہونا چاہیے اول میں دو بار ہونا چاہیے اول میں بات سمجھ إِلَّا قارو مَرَّتَيْن پس کہا جائے گا کتنی مرتبہ دو مرتبہ سنوا یو فِي آخری ہی اور اذان کے آخر میں کیا ہے کہ پھر ایک مرتبہ پڑھا جائے گا پیو قارو اللہ بس اللہ کہا جائے گا اس کو دو مرتبہ نہیں کہا جائے گا اصول سمجھ میں آیا کہ نہیں اب تھوڑا تھوڑا تو جتنا اگان کے آخر میں اس کا دونوں شروع میں حصے میں کلیمات معصوم یا میرل اگان جو اگان میں دو بار آتے ہیں جو اگان میں دو بار آتے ہیں سنیا اعلیٰ نس ماں ہو فل تو وہ جب دوبارہ آتے ہیں ان سنیا وہ جب دوبارہ آئیں گے اعلیٰ نس ماں ہوا فل اول تو جس بھی قدار پہلے میں آئے ہیں اس کے نصف پر آئیں گے آپ سمجھیں کہ جتنے کلمات دو بار آتے ہیں جتنے بھی اذان کے کلمات اذان میں دو مرتبہ مطلب آتے ہیں اس کے لیے جو کیا دھیان کیا ان ناخن والے یہ فرقا تو جب وہ دوبارہ آتے ہیں تو وہ پہلے کا کیا ہوتے ہیں نصف ہوتے ہیں پہلے کا کیا ہوتے ہیں نصف ہوتے ہیں جب دوبارہ آئیں گے پہلے کا نصف ہوں گے اس کو الٹ کر کے یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ آخر والے جو پہلے آئیں گے وہ آخر کا کیا ہوں گے ڈبل ہوں گے تو پہلے کا آخر نصف ہوگا اور آخر کا پہلا دوگنا ہوگا وکانا تقبیر آئی تو تقبیر بھی کیا ہے ذکر کی جاتی ہے اذان کے اندر دو جگہ کے شروع میں اکبر اللہ اکبر سب آئمہ کا تمام کے تمام آئینہ کا اتفاق ہے اس پریال فلاح کے بعد صرف اور صرف دو مرتبہ کہا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر فاض سب کا اختلاف ہے فلاح کباب کہے گا انبار فلاح کے یہ جو تقدیر ہے جو کہے گا اللہ اکبر اللہ, وقبر اللہ وقبر بس تو فن نظر ما وصفنا وقیر تو پدیات کا تطارا تطالو علامہ سپنا جو ہم نے ابھی بیان کیا اوپر ٹھیک ہے اس کے مطابق مختلف ہوتی ہے وہ کہ جس میں اختلاف ہے کیا ہے اختلاف ہے اور پہلے مسئلے میں اختلاف نہیں ہے وہ جو اذان کا آغاز ہوتا ہے تقدیر سے تو ہونا چاہیے اس تقبیر کو مسلما لوسن اس کی مثل کے جس کو دوبارہ جاتا ہے یعنی جو جو اصول ہم نے بیان کیا کہ کلمات دوبارہ جاتے ہیں تو اس کے اصول کے مطابق ہونا چاہیے قیاد کرتے ہوئے اس پر جو ہم نے پہلے بیان کیا میں نے شہادت کلمہ شہادت میں کلمہ شہادت میں جیسا کہ ہم نے بیان کیا تو تقبیر کو بھی اسی پر کیا ہونا چاہیے کرنا چاہیے وہ کیا تقبیر تو پرس ہوگا مایوب صدوان تقبیر اذان کا جو آغاز تدبیر کے ساتھ کیا جاتا ہے ما تو دوبارہ جب اذان لائی دوبارہ جب تدبیر پڑی جاتی ہے اس کے دگنے پر دوبارہ جب تدبیر آتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے سب کہتے پاکر کا دو بار ہوتی ہے تقویز تو اب آزان کے شروع میں کتنا ہو چاہیے چاہیے ہونا جو دوبارہ دوہرایا جا رہا ہے اس کا دگنا ہونا چاہیے تو جب دوبارہ جو دہرایا جا رہا ہے وہ جب دو مرتبہ ہے تو پہلے کتنا ہونا چاہیے چار ہونا چاہیے پہلا کان اللہ وہ اللہ اللہ پر جب صورت حال یہ ہے کہ اللہ ہوا جس کو دوبارہ دو جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر ہے یعنی دو مرتبہ ہے تو, اللہ دی تو وہ جس سے آزان کا آغاز کیا جا رہا ہے وہ اس کا دگنا ہونا چاہیے اور وہ کیا ہونا چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نظر صحیح یہی یعنی صحیح نظر ہے وَمحمدٍ <تصفيق> ہمارے یوسف یعنی امام ابو امام, ابو امام محمد رحم اللہ کا مسلک رحم اللہ کی ایک روایت یعنی مسلط تو یہی امام صاحب کی روایت کے مطابق ان کی بھی روایت ہے لیکن ایک روایت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی امام مالک کے ساتھ مالکیا والی شروع میں کلمات اذان کتنے ہیں دو مرتبہ, ان مرتبہ تقریبا تو کلام نکلا کہ اس میں کہ کلمات تقبر کتنی مرتبہ ہیں دو مرتبہ یا چار مرتبہ اس میں اختلاف ہے دو مسلک ہیں مالکی یا حسن بصری اور اہل مدینہ کا مسلح یہ ہے کہ ابتدا کے اندر دو مرتبہ تقریر ہے جبکہ اس کی مخالفت میں امام امامعات بندے خلا بلا جمہور کا مطلب یہ ہے کہ اذان کے ابتدا میں کلمات تقریر چار مرتبہ ہیں ان حضرات کی دلیل بھی حدیث ہے جو دو سنعتوں کے ساتھ مزدور ہے ارتب المزورہ کی ہی ٹھیک ہے کہ نہیں دو حدیثیں بن جاتی ہیں ان کی مختلف سنعتوں کے ساتھ جبکہ ان حضرات کی اور جمہور وغیرہ کی ایک تو حدیث ہے ارتب المزورہ کی جس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ وسلم نے مجھے سکھلائے اس میں سارا مقبت تقبیر کا تذکرہ ہے اور دوسری یہ عقری دلی ہے اور عقری حدیث سے بات بالکل بالکل پروازیں ہو ہے پہنچتا ہے یہی والا ہے کہ چار مرتبہ تکبیر والا اصول شروع سے ہی پتا چلتا ہے کہ شروع میں کیا ہونی چاہیے چار مرتبہ کی تکبیر ہونی چاہیے آگے دو مرتبہ الحمد للہ